اس عمر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے حکمت والا ہے بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آگاہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا حق کو نہ ماننے والا ہو اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا وہ پاک ہے وہ اللہ ہے اکیلا سب پر غالب اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے سن لو کہ وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس نے اسی سے اس کا چوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے نرو مادہ چوپایوں کی آٹھ قسمیں اتاری وہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت تین تاریخیوں کے اندر یہی اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا کوئی معبوت نہیں پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے تھے بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا اور وہ دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کرتے کہو کہ تو اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے بے شک تو آگ والوں میں سے ہے بھلا کوئی شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں آج سی کر رہا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو کہو کیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں کہو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلاح ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا کہو مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بس تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو کہو کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا سن لو یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں بس مجھ سے ڈرو اور جو لوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی بس کیا تم ایسے شخص کو بچا سکتے ہو جو کہ آگ میں ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں بنے ہوئے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کو زمین کے چشموں میں جاری کر دیا پھر وہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں سخت ہو گئے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب کی سبر بنائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے ان سے پہلے والوں نے بھی چٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب اور بھی پڑا ہے کاش یہ لوگ جانتے اور ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی تمسیلیں بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ عربی قرآن ہے اس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ لوگ ڈریں اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا سب تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تم کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جبکہ وہ اس کے پاس آئی کیا ایسے منکروں کا ٹھکانا جہنم میں نہ ہوگا اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی کمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے کہو تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو میں بھی عمل کر رہا ہوں تو تم جلد جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے پس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لیے حاصل کرے گا اور جو شخص بے ہوگا تو اس کا بے ہونا اسی پر پڑے گا اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہو اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت پھر وہ ان کو روک لیتا ہے جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لیے رہا کر دیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے کہو اگرچہ وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں کہو کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور حاضر کے جاننے والے تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیں اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے بس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو علم کی بنا پر دیا گیا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا بس ان پر وہ برائیاں آ پڑیں جو انہوں نے کمائی تھیں اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان کے سامنے بھی ان کی کمائی کے برے نتائج جلد آئیں گے وہ ہم کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی وہ تنگ کر دیتا ہے بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں کہو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آئیں پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو منکروں میں شامل رہا اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا کیا متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نہ ہوگا اور جو لوگ ڈرتے رہے اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمکین ہوں گے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہ بان ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں کہو کہ اے نادانوں کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گرو گرو بنا کر جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہاں لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ کرو تر کرو جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر خوشحال رہو بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے عالم کا خداوند